السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شديك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتذا بهده واستنى بسنته لا يوم دي مبعض قال الله تبالك وتعالى في كتابه المجيد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين وقال إذن ومن نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال إذن ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا لألم درجات وقال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم منسل کا طریقۂ صفی علم صحل اللہ إلى الجنہ قال طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز علماء کرام خطبہ اعظام اور جبیر دابا شنکر کے مطابین حضرات یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال کا تیسرا دور علمیہ اور اب تک کا مجموعی طور پر تیرہواں دور علمیہ منعقد ہونے جا رہا ہے اس دور علمیہ کے اندر جن دو کتابوں کو تدریس کے لیے منتخب کیا گیا ہے ایک کتاب تو ہے کن سلفین الجادہ سچے اور حقیقی سلفی بنو ایک ہی کتاب ہے جو بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کتاب کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے دوسرا جو موضوع ہے تذکیت النفوس کا یہ دو موضوعات آپ لوگوں کے لیے اس بار منتخب کیے گئے ہیں اور ان کی شرح کے لیے ہم نے جن دو عظیم شخصیتوں کو آپ لوگوں کے سامنے دعوت دی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نئے نہیں ہے اس سے پہلے دعویٰ سینٹر کے بارہ پروگراموں میں دور المیہ اور اس طریقے سے سونا الاس عام میں اپنے علم سے آپ لوگوں کو خطاب کر چکے ہیں اور ان کے علم سے آپ لوگ مستفید ہو چکے ہیں اس سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہندو موضوعات کو منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جہاں تک پہلی کتاب کا تعلق ہے کہ سچے سلفی بنو اس کے منتخب کرنے کی جہاں بہت سارے وجوہات ہیں انہیں میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا سلفیت سے دور اور قریب کا کوئی واسطہ نہیں ہے وہ بھی ظلم و زور اور جھوٹ میں اپنے آپ کو سلفیت سے جوڑتے ہیں اور سلفیت کی بدنامی کا ایک ذریعہ اور ایک سبب بنے ہوئے ہیں جتنے بھی تفریحی ارہابی اور اس طریقے سے خواہ خارجی ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بھی اپنے آپ کو سلفی ہی کہتے ہیں حالانکہ ان کا سلفیت سے کوئی دور اور قریب کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور سلفیت شروع سے لے کر کے آخر تک ان کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں لہذا یہ بھی ضرورت تھی کہ پردہ ہٹایا جائے اور لوگوں کو صحیح منہج بتائے جائے ایسے ہی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے سلفیت کو چند چیزوں میں محسوس سمجھ لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ سلفیت صرف عقیدے میں صرف صالحین کے منحج کے اپنا لینے کا نام ہے حالانکہ سلفیت پورے اسلام کی سچی تعویر ہے منہج میں عقیدے میں معاملات میں سلوک میں اخلاق میں ان میں تجارت کے اندر تمام چیزوں میں طرز زندگی میں تمام چیزوں میں صلب صالحین کے منحص کے اپنانے کا نام سلفیت ہے تو ان وجوہات کی بنا پر یہ موضوع آپ لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا اور بھی کتاب کے اندر بہت ساری باتیں آئیں گی سلفیت کے موضوع سے متعلق جسے انشاءاللہ ہمارے شیخ ارقم رئیس مدنی حفظۃ اللہ صاحب آپ کے سامنے اسے جو ہے پیش کریں گے میرے بھائی اور سلفیت تشدد سختی اور علماء پر حکم لگانے یا اس طریقے سے لوگوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے وعلیکم السلام سلفیت میرے ساتھیو ایک ایسا منہج ہے جس کی بنیاد ہی اعتدال اور میانہ ربی پر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وجا اللہ کو امت ہم امت وسط ہیں اور وسطیت دو چیزوں کے درمیان کو کہا جاتا ہے اسی لیے سلاط اثر کو سلاط وسطیٰ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ سلاط اصل سے پہلے دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد دو نمازیں ہیں ایسے ہی آپ دیکھیے کہ آپ کے درمیان آپ کی پانچ انگلیاں ہیں جو درمیان کی انگلی ہے اسے وسطی کہا جاتا ہے تو وسیعت برساتھی ہو یہ اس منہج کی پہچان ہے اعتدال اور میانہ عربی اس کی پہچان ہے تشدد اور سختی اور اس طریقے سے بدسلوکی یا بدزنی یا سوئی زن کا شکار ہونا یہ تمام چیزوں کا تعلق مربھائی و سلفیت سے نہیں ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اور لوگ سلفیت کے نام پر آپس میں بدزنی کا شکار ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حکم لگاتے ہیں اور اس طریقے سے بھی کچھ ایسی چیزیں کا ارتقاب کرتے ہیں جو قطع سلفیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے انہی وجوہات کے بنا پر اس عظیم کتاب کو آپ لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب سے کماقو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نائ فرمائے اور ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بنائے میں بہت ہی ممنون ہوں اپنے فضل الشیخ برادر المحترم شیخ المحترم جناب رئیس مدنی حفظ اللہ صاحب کا کہ جنہوں نے ہماری دعوت پر لبع کہا اور تمام تر علمی دعوتی اور دینی مصروفیات کے باوجود بھی اس دور علمیہ میں اپنے علم سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے حاضر ہوئے ہم جتنا بھی شیخ محترم کا شکر ادا کر ہمارے لیے کم ہے ایک بات اور ذکر کر دیں کہ جو دوسری کتاب ہم نے منتخب کی ہے تسکیت النفوس اس کو منتخب کرنے کا کے بھی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ علم میرے ساتھیوں کثرت معلومات کا نام نہیں ہے علم جمع معلومات کا نام نہیں ہے علم نام ہی خشیت کا اللہ تعالیٰ کا خوف کا اور اس پر عمل کرنے کا کئی ہماری مثال اس طریقے سے نہ ہو کہ جو درخت تو ہو لیکن سمر آور نہ ہو اور جس درخت پر پھل نہ ہو اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے آج یہی چیز محسوس ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ علم خوب حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں عمل نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے نہ ان کے ہاں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے سب اس کے اندر شامل ہیں نہ خشیت آتی ہے اور اس طریقے سے نہ ہی اصل حلق لوگوں کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش آنا اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ سرزم رکھنا یہ تمام چیزیں جو علم کی بنیاد ہیں جن کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے ساری چیزیں آج وہ افسوس یہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان اتنی ہی جفا کشی اور اس طریقے اتنی ہی زیادہ عمل سے دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے اس لیے ضرورت محسوس کی گی خاص طور سے رمضان کی مناسبت سے کہ اس کے بعد جو بھی رمضان کا مہینہ بھی ایک ہفتے کے اندر آنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ ہمیں تربیت کا اور ہمارے تذکیے کا اور ہماری دینی تربیت کا بہت اہم درس دیتا ہے اس لیے تسکیت النفوذ کتاب کو منتخب کیا گیا اور اس کتاب کے شرح کے لیے فضل شیخ محمد بدالزما مدنی حبید اللہ صاحب جو ہمارے شیخ محترم بھی اور شیخ بدالزما صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور بارہا آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں اور خطاب کر چکے ہیں اور کتابوں کو دینے میں بھی شرح کرنے میں بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ جو موضوع جس سے زیادہ متعلق ہے انہیں وہ موضوع دیا جائے تاکہ اس موضوع کا حق لوگوں کے سامنے واضح ہو سکے ہمارے شیخ ماشاءاللہ اللہ عقیدے میں اور ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی کا رسالہ بھی ماشاءاللہ نے تیار کر دیا ہے اور یہ بہت اہم کتاب تھی اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے شیخ سے اور کوئی زیادہ موضوع شخصیت نہیں نظر آ رہی ہے اس لیے شیخ محترم کو دعوت دی گئی اور تجکیت النفوذ کے تعلق سے شیخ عدالہ صاحب ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر الرکتہ فرمائے اور اس طریقے سے اس لیے ان دونوں شیخ نے کریمین کو دعوت سخن دی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العمین ہمیں ان دونوں کے علم سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نات فرمائے اور ہمیں ان کے علم سے فائدہ پہنچائے میرے ساتھیوں جو پروگرام ہے دورہ ہے یہ دورہ ہے دروس کے کچھ آداب ہوتے ہیں ان آداب کو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے بتایا جا چکا ہے امید ہے کہ اس کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ تمام لوگ کا خیال رکھیں اور شیخ سے پہلے اس سے پہلے بھی کہا گیا لیکن اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے کہ شیخ کے آنے سے پہلے ہی یہ کلاسفل ہونی چاہیے اور یہ نہ کہ شیخ کے آنے کے بعد لوگ کلاس روم ان کے اندر آئیں جی ہاں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ بھی علمی اور مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ استاذ کے آنے کے بعد طالب علم کلاس کے اندر آئے آپ ابھی کل طالب علم ہیں لہذا ان ہی اصول کا اور جو درست کے جو آداب ہوتے ہیں ان آداب کا خیال رکھنا ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے ایسے ہی شیخ عبد حفیظ اللہ صاحب اس سے پہلے آئے تھے اور انہوں نے بار بار اس بات کی نصیحت کی تھی ہمیں کہ کسی کا سر ننگا ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو اپنے سروں کو ننگا رکھتے ہیں جی ہاں ٹوپی وغیرہ لگا کر کے نہیں آتے ہیں تو یہ دور علمیہ ہے تیرہواں دور علمیہ ہے لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں اب آپ لوگوں کا شمار ورما کی شب میں ہوتا ہے طلب علم کی شب میں ہوتا ہے اور آپ بھی الحمد خطبہ دیتے ہیں اور اس طریقے سے دینی دروس دیتے ہیں تو اس لیے آپ بھی سب لوگ آئیڈیل اور نمونہ ہیں اور جو قدوہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سفید کاغذ یا سفید کپڑے پر معمولی داغ بھی پورے کپڑے کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے یا وہ چیز فوراً واضح اور نظر آ جاتی ہے لیکن اگر کپڑا گندا ہو زیادہ تو اس کے اندر کتنی بھی گندگی لگ جائے یا کتنی ہی رنگ لگ جائے تو وہ نظر نہیں آتا ہے تو آپ کا شمار الحمدللہ علماء کے سب میں ہوتا ہے طلبہ کے سب میں ہوتا ہے اس لیے آپ لوگ جو ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا آپ لوگوں کے لیے نمونہ کے حجت رکھتے ہیں آپ لوگوں کی تھوڑی سی لاپرواہی سے داوا سینٹر جو ایک معتبر مرکز ہے جگہ ہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی بڑی قدر ہے وہ بھی بدنامی کا ذریعہ بن سکتا ہے کیونکہ ہماری اور آپ کی شناخت دعویٰ سنٹر کی وجہ سے ہے لہذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے میں انہیں چند باتوں کے بعد میں شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنے درس کی شروعات کریں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت فرمائے اور ہم سب کو اس دور علمیہ سے کما کو فائدہ پہنچائے امین جداک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ